السلام علیکم نحمد و نسلی علیہ رسول اما بعد آباد فاؤذب اللہ من شعطان رضیم بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم وبشرحلی صدری و یسر علی عمری وحل العقدتم ملسانی یفقو قولی صورت القاف مکی صورت ہے احقاف کے لفظی معنی ہوتے ہیں ریت کے ٹیلے یہ قومیات کا علاقہ تھا اس علاقے کو بھی احقاف کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامم تنزیل الکتابی من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما و الا بالحق بالحقی و اجلم مسم ولدین قفر ام ذردون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 پر ایمان رکھنا ہے کتاب پر ایمان رکھنا ہے اور آخرت کو ماننا ہے اور ٹھیک معلومات پہنچانے کا ذریعہ رسول ہوتے ہیں اطلاع دینے والا جو اطلاع دیتا ہے انسان اسی کے حساب سے پھر عمل کرتا ہے اگر اس کے پاس اطلاع غلط پہنچتی ہے تو اس کا عمل بھی غلط ہو جاتا ہے تو رسول ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے پیغامات لے کر آتے ہیں اطلاعات لے کر آتے ہیں اگر رسول کو چھوڑ کر کسی اور کی بات مانیں گے تو عمل صحیح ہو نہیں سکے گا تو ٹھیک معلومات پہنچانے کا ذریعہ تو رسول ہی ہوتے ہیں اب ان میں سے ایک کو بھی نہ ماننا دراصل باقی سب کو بے معنی کر دیتا ہے جو اس عقیدے کو مانے اس میں اور جو اس عقیدے کو نہ مانے اس میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے زندگیوں کے طریقے میں جو نہیں مانتا اس کے لیے دنیا کیا ہے بس ایک پکنک اسپاٹ کی طرح ہے تفریح ہے کھائے گا اور پیے گا اور اپنی مرضی کرے گا نہایت غیر سنجیدہ زندگی ہوگی اور جو اس آخرت کے عقیدے کو صحیح طرح سے مانے گا اس کی زندگی نہایت سنجیدہ ہوگی جب رسولوں نے آ کر لوگوں کو صحیح صحیح اطلاعات دیں تو لوگ رسولوں کے دشمن ہو گئے کہ ہمیں بتایا کیوں کہ اللہ کیسے حساب لے گا سب ایسے لوگوں کی گمراہی اور ایسے لوگوں کی ہلاکت میں تو کوئی شک اور شبہ رہ نہیں جاتا قل کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتو ما تدعون من دون اللہی ارونی ماذا خلق من الارضی املہم شرکن في السماوات ایتونی بے کتاب میں من قبلی هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین ان سے کہیے کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں کیا ہیں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو ذرا مجھے دکھاؤ تو سہی زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی باقی بچا ہوا حصہ تمہارے پاس اگر ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو اب ہوا یہ کہ جب رسولوں کی بات قوموں نے نہ مانی تو انہوں نے پھر اپنے من گھڑت کچھ عقائد بنا لیے اپنے من گھڑت معبود بنا لیے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا اس کا نقد فائدہ دنیا میں شرک کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں سے صاف بچ نکلتا ہے اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اپنی من مانی کرنا یہی دراصل شرک ہوتا ہے تب یہاں مشرکوں سے خطاب کر کے کہا گیا کہ دکھاؤ کہ اللہ کی تخلیق میں تمہارے بنائے ہوئے دیوی دیوتا کی کیا شرکت ہے کوئی اگر ثبوت تمہارے پاس ہے تو لے کر آؤ اب دیکھیے خطاب اس کے اندر مشرقین سے کیا جا رہا ہے اب اگر کوئی آپ کے سامنے یہ آیت پڑھتا ہے اور اس کا بھی آدھا حصہ کہ ایتونی بھی کتاب میں منقبلی اعظہ سے لے کر اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو کیا لکھا ہے اس کے اندر اگر آپ کو پورا ریفرنس پتہ ہے تو آپ اس کو بتا سکیں گی کہ یہ تو شرک کی نفی میں بات کی جا رہی ہے کیا یہاں مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کے لاؤ قرآن کے علاوہ تو کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے لیکن لوگ اس طرح سے آٹ آف کنٹیکسٹ آیات کو کوٹ کر دیتے ہیں کہ دیکھو خود قرآن کہتا ہے کہ قرآن کے علاوہ تو کوئی کتاب ہے ہی نہیں تو بخاری کہاں سے آئی اور مسلم کہاں سے آئی اور احادیث کی کتابیں کہاں سے آئیں اب ایسی باتوں سے عام لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے جو قرآن کا جاننے والا ہے وہ ان باتوں میں کبھی آ نہیں سکتا وہ کبھی کنفیوز نہیں ہو سکتا اور جو نہیں جانتا جو لا علم ہوتا ہے وہ کنفیوز بھی ہو جاتا ہے اور دھوکے میں بھی آ جاتا ہے بالکل آپ دیکھیں کہ جیسے اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے اور ہم جاتے ہیں بازار شاپنگ کرنے کے لیے آپ کو تجربہ نہیں ہے آپ جانتی نہیں ہیں بازار میں کیا چیزیں ہوتی ہیں اب وہاں دکاندار کپڑا دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو کیا ہے اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے بعض دفعہ کپڑے پر لکھا ہوتا ہے میڈ ایز جاپان میڈ ان کے بجائے وہ میڈ ایز لکھ دیتے ہیں اب جس کو علم نہیں یا جو کپڑا نہیں جانتا یا جو پڑھنا نہیں جانتا وہ تو اس کے دھوکے میں آ جائے گا لیکن جو جانتا ہے وہ دھوکہ نہیں کھا سکتا تو ہم بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم صحیح جگہ پہنچیں اور ہم صحیح معلومات قرآن سے حاصل کریں اور کوئی ہمیں بھٹکا نہ سکے تو اس کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم خود علم حاصل کریں تاکہ پھر ہم ایسی باتوں کو خود جج کر سکیں کہ کہاں تک اس کے اندر حقیقت ہے اور کہاں اس کو مس کوڈ کیا جا رہا ہے یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوڈ کیا جا رہا ہے اب پھر شرکی کا مضمون کنٹینیو ہو رہا ہے فرمایامتی وحم غا فلون آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتے بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں مشرقین جایا کرتے تھے اپنے پتھر کے معبودوں کے سامنے گڑ گڑاتے تھے دعائیں مانگا کرتے تھے کہا جا رہا ہے کہ کچھ نہیں سنتے ان کو نہیں پتا کہ تم ان کے سامنے کیا اپنی فریادیں رکھ رہے ہو مشرقوں کے مابوت کھڑے ہوتے تھے مٹی کے ڈھیر اور مسلمانوں نے بھی کچھ معبود خبروں کی شکل میں بنا لیے لیٹے ہوئے معبود قبر کے پاس جاتے ہیں اور قبر والے کو پکارتے ہیں اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کون پکارنے والا کس لیے پکار رہا ہے جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں سکتا لوگ اس کو نہلاتے ہیں اپنے پیروں پہ چل نہیں سکتا لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں اس کا جنازہ تو آخری یہ کیسے ہم نے سوچ لیا کہ جو اتنا مجبور اور اتنا محتاج تھا کہ اپنے روزمرہ کے کام جس پر اس کی قدرت تھی زندگی میں اب وہ اپنے روزمرہ کے کام بھی نہیں کر سک رہا تو اچانک قبر میں جا کر اس کے اندر اتنا اختیار اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ لوگوں کی بگڑی بنانے لگ جائے مردے کے پاس کھڑے ہو کر کوئی پوچھے اسے کہ میری چابی کہاں ہے یا فلاں چیز آپ نے کہاں رکھی ہے وہ جواب نہیں دے سکتے سنتے ہیں یا نہیں سنتے یہ الگ بحث ہے بات اتنی ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے مدد نہیں کر سکتے تو قبر میں جا کے وہ کیسے جواب دیں گے تو قبروں کے پاس جانا اور قبر والوں کو پکارنا یہ کس قدر اپنے وقت کا ضیاع ہے اور اللہ جو کہ سمیع ہے بصیر ہے خبیر ہے سننے والا ہے جاننے والا ہے اس سے کہیں وہ ساری دعائیں سنتا ہے قبر والے نہیں سن سکتے وہ جواب نہیں دے سکتے اپنی مدد وہ خود نہیں کر سکتے کسی اور کی کیا کریں گے بلکہ قیامت کے دن تو وہ صاف انکار کر دیں گے کہ ہم کو نہیں پتہ کہ تم ہمیں پکارا کرتے تھے کسی ولی اللہ نے خواجہ معین الدین چشتی نے یا داتا گنج بخش ان کو کہا جاتا ہے یا مختلف جو کہ اولیاء اللہ ہیں جن کے مزار آج ہم نے بنا لیے ہیں اور ان کے مزاروں پر آپ جا کر دیکھیں کہ کیا رش کا عالم ہوتا ہے اور کیا کچھ شرک ہے جو وہاں پر کیا جا رہا ہے وہ تو صاف انکار کر دیں گے قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ ہم نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم ہمیں پکارنا ہم تو تمہیں اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے تھے لیکن وہی گمراہ جب لوگ ہوتے ہیں تو اولیاء اللہ کے کام بھول جاتے ہیں دعوت بھول جاتے ہیں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 یہاں پر ان کو امید بھی دلا دی کہ اگر اب بھی تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اب بھی تم شرک سے باز آ جاتے ہو اب بھی تم مولیا اللہ کو بزرگوں کو نبیوں فرشتوں کو قبر والوں کو یا دیوی دیوتاؤں کو پکارنا چھوڑ دیتے ہو اللہ کی طرف پلٹ آتے ہو اللہ تمہارے گزشتہ تمام کو معاف فرما دے گا کیوں بند دروازے کھٹکھٹاتے ہو اللہ کا در چوبیس گھنٹے ہر آن ہر پل کھلا ہوتا ہے سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہے اس سے مانگو وہ دینے پر قادر ہے قل ما کنت تو من امن وما و ماں ادری ماں ولا بکم ان سے کہیے میں کوئی نرارہ رسول تو نہیں ہوں میں نہیں جانتا کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا یعنی اب دیکھیں رسول سے بڑھ کر تو کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا کوئی اللہ کا مقرب نہیں ہو سکتا کوئی اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا رسول اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں تو خود اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا یعنی میں بھی اللہ ہی کے در پر اپنی تمنایں اپنی حاجتیں پیش کرتا ہوں تو جب رسول نہیں جانتے تو کوئی اور کیا جان سکتا ہے رسول سے بڑھ کر تو کوئی ولی اللہ ہو نہیں سکتا رسول سے بڑھ کر تو کوئی بزرگ ہو نہیں سکتا تو جب رسول نہیں جانتے تو کوئی اور کیسے جان سکتا ہے سب کے کرنے کا کام کیا ہے ان اتب اللہ ما الیہ الیا وما انا اللہ نذیر مبین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 دراصل نفسیات ان کی یہ تھی کہ اگر ایمان لانے سے دولت میں اضافہ ہوتا تو وہ مان لیتے لیکن ایمان لانے سے کوئی دنیاوی وجاہت میں اور دنیاوی دولت میں اور یہاں کے آرام میں تو کوئی اضافہ ہوتا نہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے یہ تو پرانا جھوٹ ہے جو کہ چلا آ رہا ہے پھر انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تو غلام ہیں اور غریب لوگ ہیں تو یہ غریب ہم سے زیادہ عقلمند تو ہو نہیں سکتے یہ ہمیشہ سے غلط فہمی رہی پیسے والوں کو کہ پیسہ در اصل عقل کا انڈیکیشن ہوتا ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ اتنا زیادہ عقل مند تو انہوں نے کہا کہ اگر دعوت اعلیٰ ہوتی تو ہم جیسے اعلیٰ لوگ قبول کرتے ہم جیسے عقل مند اس کو ایکسیپٹ کرتے تو اگر گھٹیا لوگوں نے بقول ان کے یعنی کہ معاشرے کے دبے ہوئے طبقے نے اگر اس دعوت کو قبول کیا ہے تو دعوت اعلیٰ نہیں ہوگی دعوت بھی گھٹیا ہے لیکن یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے یہ معاملہ کیا ومن قبل ہی کتاب و موسا امام اوا اس سے پہلے موسا علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو خبردار کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے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 پڑھ چکے ہیں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آ آپ سے پوچھا کس کا حق خدمت مجھ پر زیادہ ہے آپ نے فرمایا تیری ماں کا انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون فرمایا تیری ماں انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون فرمایا تیری ماں انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون تو فرمایا تیرا باپ یعنی ماں کو تین درج فضیلت حاصل ہے باپ کے مقابلے میں اور وجہ بھی یہی ہے کہ وہ مشقت جو زیادہ اٹھاتی ہے تو ماں کا درجہ بہت بڑا ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے ماں کو ناراض کر کے دولت عزت شہرت سب مل سکتا ہے لیکن ماں کو ناراض کر کے جنت نہیں مل سکتی اور ماں باپ کی دعائیں یہ دراصل جنت کی رہنمائی کرنے والی چیزیں ہیں بہت خوش قسمت وہ لوگ کے جن کو ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے جن کے گھروں کے اندر بزرگ ہوتے ہوں حتیٰ اضا بلغ اشد ہو یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا رب او ذہنی ان اشکرانع متقلتی انعام طلیہ و الدیہ و انعام صعل تردع و في فريّتی اِنى تبت ولىكا و اِنى من المسلميں بہت ہى پيارى دعا ہے ضرور اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے۔ اے میرے رب مجھے تو توفیق دے میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں تاب فرمان یعنی مسلم بندوں میں سے ہوں اچھا آپ ایک نعمت کا ذکر ہے نا انمتا نعمت کا تیری نعمت وہ کیا نعمت ہے یہ ایک نیک انسان کی دعا ہے یہ نعمت ہے دراصل نعمت ایمان جسے کے دعا آتی ہے کہ الحمد اللہ نعمت اسلام وقفہ بہا نعمہ کہ اللہ کا شکر ہے اللہ کی تعریف ہے اسلام کی نعمت پر اور یہ نعمت کافی ہے نعمت ہونے کے لحاظ سے کچھ بھی انسان کو دنیا میں نہ ملے اگر اس کو نعمت ایمان نعمت اسلام اگر مل گئی ہے تو بس اس کا بھلا ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا اس کی آخرت سنور گئی لیکن یہ ایمان صرف اپنی ذات سے کام نہیں دے گا یقیناً ہی جنت کے راستے پر تو آ جانا ہے لیکن پھر عمل صالح جنت کے راستے کے قدم ہیں تو نعمت کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے نعمت دی اور نعمت ایمان کے ساتھ نعمت ہدایت کے ساتھ باقی ہر نعمت پر نعمت ہو جاتی ہے چاہے دولت ہو چاہے شہرت ہو اولاد ہو کچھ بھی ہو سب چیزیں نعمت بن جاتی ہیں اور اب دعا کی کرلا اس ایمان کے ساتھ مجھ کو نیک عمل کی بھی توفیق عطا فرما اور کیسا نیک عمل تر ہو اللہ جس سے تو راضی ہو جائے بعض دفعہ ہم اپنے معاشرے کے اندر معيارات دیکھتے ہیں نیکیوں کے ضروری نہیں ہے کہ معاشرے میں جو چیز اچھی سمجھی جا رہی ہو وہ اللہ کی نظر میں بھی پسند پسنديدہ ہو یا جس سے میں راضی ہو رہی ہوں اس سے اللہ بھی راضی ہو رہا ہو یا معاشرہ جس سے راضی ہو اس سے اللہ بھی راضی ہو تو نیک عمل تو وہ جس سے اللہ راضی ہو جائے ہو سکتا ہے اپنا دل انسان کا تنگ پڑ رہا ہو وہ کام کرتے ہوئے یا یہ عین ممکن ہے کہ معاشرے میں لوگ اس کام کو پسندیدہ نظر سے نہ دیکھ رہے ہوں لیکن اگر اللہ راضی ہے جب رب راضی تو سب جگ راضی والی بات ہے تو یہ بہت ہی اچھی دعا انسان غلطی سے اور غلط طریقے سے ہر طرح سے انسان بچ جاتا ہے عام علیہ صن ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو اور میری اولاد کو بھی نیک بنا دے اسلح لی فی ضروری پہلے اپنے لیے دعا کی پھر والدین کے لیے دعا کی والدین کے لیے دعا ہے پہلے انعام کا ذکر کیا گیا پھر والدین کے لیے دعا پھر اپنے لیے دعا پھر اولاد کے لیے آپ دیکھیں یہ جو عمر آئی تھی چالیس سال کی عمر اس شخص کی یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ جب انسان ایک بہت ہی سمجھے کہ سٹریٹیجک مقام پر ہوتا ہے زندگی میں بہت اہم مقام پر ہوتا ہے اس طرح کہ دو نسلوں کو اس نے تھاما ہوا ہوتا ہے ایک طرف پچھلی نسل آبا و اجداد ماں باپ اور ماں باپ اس سے آپ تمام بزرگان لے لیجیے خاندان کے چچا ماموں خالہ پپھی نانی دادی یہ سب ایک طرف ہوتے ہیں تو ان پر بھی انفلوئنس ہوتا ہے اثر ہوتا ہے اور دوسری طرف ینگر جنریشن پر بھی اثر ہوتا ہے اولاد کے اندر اپنی سگی اولاد تو لازمی طور پہ ہے ہی اس کے علاوہ ہمارے بھانجے بھتیجے بھانجیاں بھتیجیاں اور وہ بچے جو کہ ہمارے رشتے داروں کے بچے ہیں ہمارے سرکل آف انفلوئنس میں آتے ہیں ہمارے دائرے کے اندر آتے ہیں تو دونوں طرف انسان اپنا اثر ڈال سکتا ہے تو جس کو اس عمر میں توفیق مل جائے نیکی کی بہت خوش قسمت انسان بہت کچھ اپنے لیے اچھے اچھے آثار چھوڑ سکتا ہے بہت سا اصلاح کا کام کر سکتا ہے دیکھیں ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے نا وہ تو میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کسی کو پکڑ کر ہدایت دے دیں لیکن ہم یہ تو دعا کر سکتے ہیں اللہ سے کہ اللہ مجھے ہدایت کا ذریعہ بنا دے تو اگر پچاس لوگوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اللہ مجھ کو ذریعہ بنا دے میرے ذریعے سے ہدایت ان تک پہنچ جائے میرا بھی بھلا ہو جائے اس کے اندر اور اولاد کی اصلاح کے اندر یقینا ان کی دینی اصلاح تو ہے ہی ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اولاد نیک ہو فرما بردار ہو والدین کا خیال کرنے والی ہو خود غرض اور سیلف سینٹرڈ نہ ہو کہ اپنے اپنے دھندوں اپنے اپنے کاموں کے اندر لگی رہے بلکہ یہ بھی خیال کرے کہ والدین کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے جو اولاد والدین کا خیال کرتی ہے تو والدین پر کچھ احسان نہیں کرتی اپنے اوپر اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ اپنا جنت میں گھر بنا رہی ہے تو ہم بھی جب والدین کے مقام پر ہوں تو اپنے اولاد کے دماغ میں یہ بات نہ ڈالیں کہ بس اب تو ان کی زندگی ہے بس اب یہی خوش رہیں اب میرا کیا ہے ہم تو کچھ بھی کر لیں گے ان کی زندگی سب سے اہم ہے ہمارا کیا نہیں اس طرح جب ہم باتیں کرتے ہیں تو اولاد کہتی ہے ٹھیک ہے بس ہم اور ہماری زندگی پھر نیوکلر فیملیز کی بات ہونے لگ جاتی ہے کہ بس وہ اور ان کے بچے اور ان کی بیویاں اور آگے ماں باپ کی پھر اہمیت نہیں رہتی نہیں اولاد کو شروع سے بتائیں کہ تم پر ذمہ داری ہے اور تمہارا فرض ہے کہ تم ہمارا خیال کرو احسان جتانے کی ضرورت نہیں لیکن قرآن ہی کافی ہو جاتا ہے اگر قرآن سکھا دیا ہے اولاد کو اولاد کو اللہ کا فرما بردار بنا دیا ہے تو خود بخود وہ والدین کا حق ادا کرنے والے ہوں گے اور جو غلطیاں ہو جائیں انی تب تو اللہ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں وہ انی من المسلمین اور میں مسلمانوں میں سے ہوں اسی طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے اب ایک اور کردار ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے والذی لذیق قال الوالدئی اور جس جی شخص نے اپنے والدین سے کہا اوف اللہ اوف ہم کو منع کیا گیا تھا سورہ بنی اسرائیل میں کہ والدین کو اوف بھی مت کہنا یہ ایک اوف کہنے کو ایک لفظ ہے پورا اس کے اندر رویہ آ گیا بیزار ہے والدین سے حقیر سمجھتا ہے والدین کو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل سمجھتا ہے والدین کو بے سمجھتا ہے ان کو بیکورڈ سمجھتا ہے خود کو سمجھتا ہے کہ بہت قابل ہوں جیسے آج بھی بعض دفعہ اولاد والدین کو حقیر اس لیے سمجھنے لگتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ والدین کو کمپیوٹر چلانا نہ آتا ہو تو کیا ہو اگر کمپیوٹر چلانا نہیں آتا تم کو پیدا تو کیا ہے تم کو سکھایا تو ہے تمہاری گندگی صاف کی اور تم کو کھلایا اور تم کو پلایا تم تو اتنے مجبور تھے کہ اپنے منہ تک نوالہ بھی نہیں لے جا سکتے تھے تو کتنے احسان کیے ہیں ماں تمہارے اوپر اب آج وہی ماں جو ہے وہ کم عقل لگنے لگ گئی بے وقوف لگنے لگ گئی یہ تو بڑی سخت بد نصیبی ہے کسی بھی اولاد کی کہ والدین کی عزت اس کے دل میں نہ ہو اور ایسا حقارت کا رویہ اپنے والدین کے ساتھ وہ کرتی ہو اس نے کہا اف لکما کو ان اخرجا وقت خلط القرون من قبلی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 انسانی علم کی چکا سے اس قدر مروب کوئی ہو جائے کہ اللہ کا علم اس کے آگے ماند پڑتا محسوس ہو تو یہ کیا عقل ہوئی یہ تو کوئی عقل نہ ہوئی الیکلین حق علیہم القولف امام من قبل جنّنی وِل انسی انا ہم قانو یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو چکا ہے ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو گروہ ہو گزرے انہیں میں یہ بھی جا شامل ہوں گے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 اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کیں ان کے بدلے میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا جیسے کہ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ کافر جو بھی اچھا کام کرتا ہے اس کے لیے آخرت میں تو اجر نہیں ہے لیکن چونکہ اللہ کے ہاں انصاف ہے اللہ تعالیٰ اس کے اچھے کاموں کا بدلہ دنیا ہی میں چکا دیتا ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کفار جو بھی محنت کرتے ہیں جو بھی کوشش کرتے ہیں ان کی کوششیں دنیا میں بارآور ہو جاتی ہیں ان کو اپنی محنتوں کا صلا بھرپور یہاں مل جاتا ہے تو ان کی کامیابی کو دیکھ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ مت سمجھیں کہ یہ اللہ کا انکار رسول کا انکار کر کے اللہ کا دیا ہوا ہر قانون توڑ کر بھی آج کتنے خوش اور کتنے کامیاب ہیں یہ دراصل کیا ہے کہ ان کی تمام اچھائیوں کا ان کو صلا یہیں پر مل رہا ہے جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو کہہ دیا جائے گا کہ آج تمہارے لیے یہاں کچھ نہیں تم تو سب کچھ لے گئے اپنا دنیا کی زندگی میں سب تم کو وہیں مل گیا یہ ہے استدراج اللہ رستی دراز کرتا ہے سب کچھ اللہ یہاں دے دیتا ہے نعمتیں جتنی زیادہ دیتا ہے اتنے ہی مگن ہو جاتے ہیں اور زیادہ غافل ہو جاتے ہیں سابق رام رض اللہ عنہم کا حال یہ ہوتا تھا کہ جب ان کو بہت زیادہ نعمتیں ملتی تھیں اور کوئی زندگی میں آزمائش نہیں آتی تھی تو پریشان ہونے لگتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے ہم کو ڈھیل دے دی ہو اور اللہ ہماری ساری نیکیوں کا صلاح ہم کو یہیں دے دے وفق اور اقعاد اب ذرا انہیں آت کے بھائی یعنی حود علیہ السلام کا قصہ سناؤ جب کہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے پھیر دے اچھا تو لے آ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے اگر واقعی تو سچا ہے انہوں نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہے میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے مگر میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ جہالت برت رہے ہو پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے یہ ہوا جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے تو دم میں روکل شی امبر ربہ اٹھا کر پٹکھ رہی تھی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے یہ آت بہت مضبوط قوم تھی بڑے طاقتور فزیکلی بڑے اسٹرانگ تھے اور بڑا ناز تھا ان کو اپنی فزیک کے اوپر اپنی فزیکل اسٹرینتھ کے اوپر اپنی جسمانی طاقت کے اوپر بہت لمبے چوڑے لیکن ہوا جیسی غیر محسوس چیز جس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا انسان اللہ تعالیٰ نے صرف ہوا جیسی چیز کو تھوڑی سی ڈھیل دی اور وہ ہوا ان کی ہلاکت کا باعث بن گئی اور جو عذاب تھا وہ ان کے کرتوتوں کے ساتھ بالکل آپ دیکھیے مناسب تھا یہ بھی حد سے بڑھ گئے تھے تغیانی میں اللہ نے بھی فورس آف نیچر کو ایک قدرت کی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بھی ذرا صحت سے بڑھا دیا اللہ تعالیٰ کو کوئی عجیب و غریب مخلوق اتارنے کی ضرورت نہیں ہوتی عذاب دینے کے لیے یہ روزمرہ کی چیزیں جو ہمارے لئے عام طور پہ فائدے مند ہوتی ہیں انہیں میں سے کسی چیز کی اللہ تعالیٰ رسی دراز کر دیتا ہے اور وہ چیز نقصان دے ہو جاتی ہے بالکل جیسے قومیں اللہ کی نعمتوں کو پا کر تغیانی پہ سرکشی پر جب اتر ہیں تو اللہ اسی نعمت کو ان کی ہلاکت کا سبب بنا دیتا ہے اپنی کسی بھی نعمت کو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 جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا بلغلو بلکہ وہ تو کھو گئے انہم ان سے وذالک دال وما افق ہم یفترون اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان کے بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے یعنی یہ کیا سمجھا کرتے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہیں جو کہ ہم کو آفتوں سے اور مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں جیسے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں نے بھی کچھ پیٹرن سینٹس بنا لیے ہیں کہ یہ کچھ بزرگ ہیں جو کہ فلاں فلاں شہر کی حفاظت کرتے ہیں کراچی شہر کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر ہریکینز یا زلزلے کیوں نہیں آتے وہ کہتے ہیں اس لیے کہ عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے اور عبداللہ شاہ غازی رحمتہ اللہ علیہ وہ روک لیتے ہیں ان چیزوں کو یہ اگر شرک نہیں ہے تو کیا ہے بالکل اگزیکٹ یہی عقیدہ تھا مشرقین مکہ کا وہ کہتے تھے کہ ہمارے بت ہم کو آفتوں سے بچاتے ہیں تو یہ مزار بھی جو ہمارے ہیں یہ بتوں سے کم نہیں ہے اسی طرح کی عقیدت ہے اسی طرح کا اعتقاد ہے اسی طرح کا ان پر بھروسہ ہے جیسے کہ مشرقین مکہ کو اپنے بتوں پر ہوتا تھا تو اللہ بچاتا ہے یا عبداللہ شاہ غازی بچاتے ہیں اللہ بچانے والا ہے اللہ اگر کوئی آفت یا مصیبت بھیجنا چاہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا وہ صرف نہ الیکا نفرمن الجنی یستم القرآن اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ وہ قرآن سنیں اب یہ واقعہ ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے طائف کا دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشکل ترین دن تھا آپ بہت امید لے کر وہاں گئے تھے کہ طائف کے سردار اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں گے اس لیے کہ مکہ کی سرزمین مسلمانوں کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ کے لیے بہت تنگ ہو رہی تھی آپ چاہ رہے تھے کوئی اور ٹھکانہ مل جائے اور طائف کے سردار اگر اسلام کی دعوت قبول کر لیں تو مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے ایک ٹھکانہ مہیا ہو جائے گا سرداروں نے تو وہ سلوک آپ کے ساتھ کیا جو بارہ تیرہ برس میں کبھی مکے والوں نے بھی نہ کیا تھا ایک نے آپ کی بات نہ سنی بلکہ انتہائی مذاق اڑایا اور دھکے دے کے آپ کو نکالا اور اتنے پتھر مارے لوگوں نے کہ آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی تھیں دونوں طرف لوگ کھڑے ہو گئے تھے جہاں سے آپ گزرتے تھے وہ برا بھلا کہتے تھے اور پتھر آپ کو مارتے تھے اور اتنی انہوں نے آپ کی بےزتی کی اور بہت آپ کی حق تلفی کی گئی کبھی دعا پڑھیے گا دعا مستظفین کہلاتی ہے جو آپ نے طائف سے واپسی میں پڑھی تھی کہ اللہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے ایسے لوگوں کے حوالے جو میرا مذاق اڑاتے ہیں میرا یہ حال کرتے ہیں پھر آخر میں دعا میں آتا ہے کہ اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں بہت پیاری دعا ہے تو یہ آپ کی کیفیت تھی دل آپ کا دکھا ہوا تھا اور جسم آپ کا زخمی تھا ایک جگہ آپ اور آپ کے پیچھے زید بن حارث رضی اللہ عنہ تھے دو ہی آپ گئے تھے طائف آپ فجر کی نماز میں بلند آواز میں تلاوت فرما رہے تھے اتنے میں وہاں سے جنوں کا ایک گروہ گزرا اور قرآن کی تلاوت سن لی اور ان کے دل ایمان کے لیے کھل گئے بعض دفعہ میں بہت مایوسی ہوتی لوگوں سے کہ کوئی نہیں سنتا کیا پتہ کون سن لے جیسے یہاں پر اس وقت میں اور آپ تو موجود ہیں ہی ہمیں کیا پتہ اور اللہ کی کتنی مخلوق ہے؟ کیا پتا کوئی جن بھی یہاں پر ہوں جو بات سن رہے ہوں اور وہ ہدایت پا جائیں جیسے ایک لڑکی کا فون آیا اسلام آباد سے وہ کہنے لگی ہماپا میں نے انگلش میں دورہ ترجمہ شروع کیا ہے پہلے دن تو ایک عورت آئی اگلے دن وہ بھی نہیں آئی تو میں نے اس سے کہا کوئی بات نہیں میں کہا جب وقت ہو تم اپنا قرآن شروع کر دو تم سنانا شروع کر دو ایک بھی نہیں ہے تم سناؤ تمہارا وقت تو لگ جائے گا نا اللہ تو تمہارے وقت کا انویسٹمنٹ دیکھ رہا ہے اللہ کو ہیڈ کاؤنٹ سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ کتنے لوگ آ کر بیٹھیں اور جب وہ سنائے تو کیا پتہ کس کے کام پہ بات پڑ جائے صرف مخلوق انسان تو نہیں ہے جن بھی تو موجود ہیں کیا پتہ انہیں ہدایت مل جائے اور ایک کو بھی ہدایت نہ ملے انسان کم از کم اپنے ایمان کو موقع کر لیتا ہے اپنی انویسٹمنٹ کر لیتا ہے اللہ کے ہاں اور اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور اجر دے گا انشاءاللہ تو یہاں طائف سے تو مایوسی ہوئی لیکن دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا کسی اور کی ہدایت کا جبکہ آپ کا ارادہ بھی نہیں تھا کہ آپ ان کو سنائیں گے اللہ نے انتظام فرما دیا تو جن وہاں پر آگئے فلا فلاں ماحد روح و ان جب وہ اس جگہ پہنچے یعنی جہاں آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ان ستو چپ ہو جاؤ کیوں کہا جب انسان سنتا ہے اور سننے کے ساتھ ساتھ جب وہ سمجھنا چاہتا ہے کوئی بات اس کو اہم لگتی ہے عظیم لگتی ہے کوئی بات تو وہ صرف سننے پر کفایت نہیں کرتا بلکہ وہ غور سے سننا چاہتا ہے کمپریہینڈ کرنا چاہتا ہے اور کمپریہنشن کے لیے خاموشی نہایت ضروری ہے اگر ڈسٹریکشن ہوتی ہے توجہ بڑھتی ہے تو بات سننے کے باوجود سمجھ نہیں آتی سننے اور سننے میں بڑا فرق ہے ایک بات جو اہم نہیں لگتی انسان کو وہ انسان سنتا ہے آدھے کان سے سنتا ہے لاپرواہی سے سنتا ہے آدھی سنی آدھی نہ سنی کبھی اس سے بات کر لی کبھی اس سے بات کر لی کبھی توجہ کہیں بھٹک گئی تو سننے کے باوجود فائدہ نہیں اٹھا سکتا یہ چونکہ کرنا چاہتے تھے غور کرنا چاہتے تھے تو لہٰذا انہوں نے کہا ان سے تو خاموش ہو جاؤ دل اور دماغ وہ بھی بالکل خاموش ہو جائے انسان کا دل اور دماغ آپس میں بات چیت نہ کرتے رہیں پوری توجہ بات کرنے والے پر ہو اور جو کہا جا رہا ہے اس پر ہو آپس میں بھی ایک دوسرے سے بات نہ کی جائے اور اگر آج کا زمانہ ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے سیل فونس کو بھی سائلنس پر کر دو اتنا بڑا ڈسٹریکشن آج کل سیل فونز نے نکالا ہے اس کے تو مثال ملنی مشکل ہے سب لوگ خاموش بیٹھے ہوں کہیں نہ کہیں کوئی فون کسی کا بچتا ہے اور پھر ڈسٹریکشن لوگ بعض دفعہ سن رہے ہوتے ہیں بات لیکن میسیجز ان کے آ رہے ہوتے ہیں کان سے وہ بات سن رہے ہیں آنکھیں ان کی میسیج پڑھ رہی ہیں تو آواز آنے کے باوجود موجود ہونے کے باوجود فائدہ نہیں ہوگا اس لیے کہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کیا کہا گیا فلاں یا ولو علاقوں میں ہم مندرین پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے یہ ہوتا ہے غور سے بات کو سننے کا فائدہ وہ دل دماغ کے اندر راسے ہو جاتی ہے جا کر خوب جاتی ہے خوب اچھی طرح یاد ہوتی ہے اور آگے انسان خود دائی بن جاتا ہے اللہ کی طرف بلانے والا بن جاتا ہے دل اور دماغ کی دنیا بدل جاتی ہے اگر چند آیات بھی غور سے سن لی گئی ہوں قالو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 وہ نہ زمین میں خود کوئی بل رکھتا ہے کہ اللہ کو زچ کر دے اور نہ اس کے لیے ایسے حامی یا سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں تو ان آیات سے پتہ چلا کہ جنوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں اس لیے کہ قیامت کے دن نہ صرف انسانوں کا حساب کتاب ہوگا بلکہ جنوں کا بھی ہوگا سورہ رحمان میں یہ بات بہت وضاحت سے ان شاء آ جائے گی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 جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے قالو بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں وہ ربینہ قسم ہمارے رب کی یعنی کیا پتہ چلا ہمیں قیامت کی زندگی کے بارے میں کہ کنٹینوٹی آف کانشیسنیس ہے شعور ہوگا انسان کو اس کو پتہ ہوگا وہ خود شعوری کے ساتھ اٹھایا جائے گا اپنی شناخت ہوگی اپنی آئیڈینٹی کا احساس ہوگا اور اس کی یادداشت بھی ہوگی اس کو یاد ہوگا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا تھا اور کیا میں کہا کرتا تھا۔ قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون اللہ تعالی فرمائے گا اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے۔ فاصبر كما صبر اول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم کان انهم يوما يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعات من النهار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 کیا جواب ہے اس کا کہ نہیں وہی وہ ہلاک ہوگا جس نے کہ نافرمانی کی